السلام علیکم Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذليله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 بما محد بصير محترم سام نوجوان ساتھیوں بزرگان دین دینی ما اور بہنوں آگر کے سامنے سورة البقرہ کے ایک آیت تلاوت کی گئی ہے وَلَا تَنْسَأُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ وَصِيرٌ <وصیح> آج قطبے کا یہی موضوع ہے آپس کے علفت محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کے مقام منصب اور مرتبے کو پہنچا پہچانے اور ہر انسان سامنے والے کے مقام اور مرتبے منصب اور آآ آآ کے لحاظ سے اس کی پوزیشن کے ہاتھ سے اس کے ساتھ معاملہ کرے حدیث کے اندر آتا ہے ہمیں حدیث یادائی سب سے خوبصورت صحابی جن کا نام جریر بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ ہے یہ نبی رہ یہی وہ صحابی ہیں جن کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ حسن یوسف اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس امتی جریر بن عبداللہ بجلی کو دے رکھا ہے یہ اپنے قوم اور قبیلے کے سردار تھے نبی علیہ سلاط اسلام سے ملنے کے لیے آئے نبی علیہ سلاط السلام جس کمرے میں بیٹھے لوگوں کے ساتھ اجتماع کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے تقریباً وہ مجلس بھر چکی تھی یہ جب آئے تو وہی دروازہ کھولنے کی جو جگہ رہ جاتی جہاں کوئی چٹائی وغیرہ نہیں بچھی تھی وہی آئے وہی جگہ پائے سلام کر کے بیٹھ گئے فوراً نبی علیہ سلاۃ السلام نے اپنی شال اپنی چادر اٹھائی اور اٹھا کر کے ان کو دیا کہ اس کو بچھا کر کے بیٹھ جاؤ نبی علیہ سراب نے ان کی بڑی تقریم و تعظیم کی پھر اس موقع پر آپ نے اشاک نمایا ازا عطا کم کریم و جب جس قوم کا سردار جسم قوم کا سردار اور بڑا آتا ہے تو اس کی شاعن شان اس کی عزت و تقریم بھی کرنا چاہیے اور تقریباً یہی طور ام مل ممن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے تو ہمیں اپنے معاشرے میں ہر ایک کے مقام ہر ایک کے مرتبے کا لحاظ رکھنا اور اس پر اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ اس نے بہت ضروری چیز ہے حوصلہ شکنی کرنا اور اس کے مقام کے مطابق اس کا خیال نہ رکھنا یہ آپس میں دیگار بدگمانی بدگنی جھگڑے اور لڑائی کا سبب بنا کرتا ہے اسی لیے رب پل نے ارشاد رمایا جو آئے ہم نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی فرما تن الفضل بینکم بھی ایک دوسرے کے کو جو اللہ نے فضل دیا ہے جو انعامات سے نوازا ہے اس کو معمینہ کرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں معاملات میں ملاقات میں اس کو نظر انداز نہ کرو ولا تن سزلا بین ان تامل وشیر اللہ تعالیٰ نے آپس تم میں سے کسی کو جو فضیلت دے رکھی ہے آپس میں اس کو نظر انداز نہ کروا ہمیشہ اس سے مد نظر رکھو رب العادی نے سورت العن کے اختتام پر فرمایا و رف افاق فوق دروجات لیبل سیما کا یہ ایک آئے ہمارے لیے بہت کافی ہی اگر اس پر غور کیا جائے کہ معاشرے میں کبھی بھی کسی کے مقام و مرتبے کو نظر انداز کرنا جائز نہیں ہے رب العالمین سمجھتی ہیں ہمارے ہاں مسئل مشہور ہے کہ پانچ اگلیاں برابر نہیں ہوتی ان میں ہر ایک کا ہر ایک کا وزن ہر ایک کی جسامت جو ہے اللہ تعالیٰ نے الگ رکھی ہے ایسے ہی معاشرے میں ہر انسان یکساں نہیں ہوتا کسی کو مال سے نوادا کسی کو دولت سے نوازا کسی کو غریب کیا کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کسی کو بادشاہت دیا کسی کو بادشاہت سے محروم کیا ہر <coughs> اعتبار سے ہم اپس میں مختلف ہوا کرتے ہیں تھوڑا پورا اس کا مقصد بیان فرماتے ہیں ورف آباد تم فو قباد تم میں سے بعد کے درجات کو اللہ تعالی نے باغ پر بلند رکھا کر دیا ہے ہر ایک کو ایک درجے میں نہیں رکھا اللہ نے بعض کے درجات کو باس پر بلند کر دیا ہے اور مقصد کیا ہے لیا بلو فیما آتا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے جو فضیلت ایک دوسرے کو دے رکھی ہے اس میں دونوں کے لیے بڑی آدمائی سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے شہر کا بہت بڑا بنایا ہے اس کی آدمائی سے ہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیا کرتا ہے اپنے رب کا شکر گزار ہے نہ شکری کرتا ہے اور لوگوں کی آدمائی سے ہے کہ جس کو اللہ نے تم میں بڑا بنا رکھا ہے تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو کسی کو اللہ نے بادشاہ دی اور کسی کو رعایا بنایا لیا بولو پنفی ماں آتا کم یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لی کسی کو عالم بنایا اور کسی کو علم سے محروم رکھا یہ بھی اس لیے لیا بولو پنفی ماں کم تاکہ تم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ آزمائے اس فضل و کرم کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے اللہ رب العالمین ہم نے ہر انسان سے دوسرے کے مقام اور مرتبے کو پہنچانے پہچانے کے توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العالمین نے جو بڑے انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے رب العالمین نبی الحسر بلکہ بتانا ہے یہ لکڑا سورین رسول کتاب و این من قبر رسی مبین اللہ تعالی نے ایمان والوں پر بہت ہی بڑا اپنا فضل و کرم کیا ہے کیا کیا فضل و کرم کہ انہی میں انہی ایمان والوں میں ہی انہی قوم کے اسی قوم کے اندر سب سے اچھے حسب نصب ذات اور برادری اور علم تقوا کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا تھا اللہ نے اسی کو ان کے درمیان اپنا نبی اور پیغمبر بنایا اللہ ربرانوی نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا اسی لیے رب العالمین نے فرمایا ہم نے ندی کو بھیجا کہ اللہ رب العالمی اللہ رب العالمین نے نبی کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا اس بار رفیم رسول امین حسین یتنو علیہ آزادی ہمارے نبی آئیں گے تاکہ میری آیات پڑھ کر کے ان کو سنائیں میری کتاب کی آیات اور گران کی آیات پڑھ کر کے ان کو سنائیں اور وہ ذکی ہند اور ان کو پاک کریں گناہوں سے برائیوں سے شرک و کفر سے بد سے ان کو پاک کریں نمبر تین وہ نمبر تین اور چار ویو اللہ حکمت ان کو کتاب حکمت کی تعلیم دیں یہ چار چیزیں اللہ رب العالمی نے فرمایا ہم نے نبی جو بھیجا ہے یہ چار چیزیں وہ آ کر کے کریں گے یہ ان کا وظیفہ ہوگا یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ ان قانون قبر علی مبین گڑ یہ بہت گڑھ کے دنیا کے اندر یہ لوگ اپنی گمراہی کے اندر تھے نبی کے آنے کے پہلے پہلے ہر قسم کی بڑا گمراہی ضلعت اور برائیوں کے اندر مبتلا تھے اور نبی نے آ کر کے ان کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک کو صاف کر دیا اس لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فضل و کرم اللہ کے احسان اللہ تعالی کے مقام و مرتبے کو پہچانے اسی لیے جب ہمارے اوپر اللہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا فدر و کرم کیا اس موقع پر ہم نے ربتا کے فضر کا اعتراض کیا اور اللہ کے و پر شکر ادا کیا یہ اللہ رب العمین اللہ کی رضا کے بہت بڑا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بڑا سواب دیا کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ سناۃ سلام نے جب دیکھا سلم سلیمان پوچھتے ہیں جب خبر ملی کہ ملک سبا حکومت کر رہی ہے اور عرش اور اس کا عرش بہت بڑا ہے اس کا تک بڑا خوبصورت ہے سلیمان علیہ سلا تو نے پوچھا لوگوں سے کون ہے جو اس کا تخت ہمارے پاس آنے سے پہلے پہلے ملک سبا کی حاضری کے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں لاگ ایک شخص اٹھا میں لاؤں گا اے کب اس کے قبل من مقامی قبل اس کے آپ ترکا کے ڈیوٹی کا آپ کے آفس ٹائم ختم ہو اس سے پہلے پہلے میں گا ایک دوسرا کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے انا آتی کبھی آپ پرت جھپکنے تک میں میں اس پارش لا کر کے حاضر کر دیتا ہوں سلیمان علیہ جب عرص کو دیکھا اپنے فرم مارا ہو اس کو دیکھا کہ ہمارے سامنے آپس میں رکھا ہوا ہے فوری پکار اٹھے ربی یہ رب کا ہم پر احسان اور فضل و کرم ہے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے انعامات پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ادا کریں اسی لیے انسان کے زندگی کے سب سے اہم معلوم معمولات میں سے کھانا ہے ینا ہے اتنے سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جتنے ایسے ہوں گے فجرے کے بعد سے کچھ نہ کچھ کھانا شروع کیے ہوں گے اور یہاں آنے تک کھانا کھائے ہوں گے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی کھانے کے ارادہ رکھتے ہوں گے اور صبح سے لے کر کے تک پتہ نہیں کتنے من پسند پانی اور دیگر مشروبات تو استعمال کیا ہوگا یہ لباس ہمارا جو لباس ہے یہ زندگی کے اہم معمولات میں سے ہے انسان ہر ہر ہے, کپڑے کا محتاج ہوا کرتا ہے انسان کے لیے بڑی ضروری ہے بڑی ضرورت کی چیز ہے کہ انسان سے رہنے کا ٹھکانہ مل جائے اسے گھر مل جائے سونے کا رہنے کا آرام کرنے کا مکان مل جائے نبی علیہ سرات و صحیح مسلم کی حدیث جب بھی آپ کھانا کھاتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کے فضر و کرم کا اعتراف کرتے نا شکریہ سے اپنے آپ کو بچاتے اور فرماتے الحمد للہ آوانا اللہ حسب اللہ کے نبی علحت السلام فوری طور پر کھانا کھاتے اور چار چیزوں پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے الحمد للہ ما وکانا و کفانا و آوانا ہم میں سے کون انسان ہے جو رب کا یہ شکر کر کے رب کے فضل کا ایک رات ایک ران را اور تذکرہ کر رہا ہو ربار کے نبی ہیں وَأَمَّا فَحْدِ اے نبی آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہیں بیان کرتے رہیں ہمیشہ رب کے احسانات کا ذکر لوگوں کے سامنے کیا کریں وہ نفیدال لیکن صفار شکور نبی علیہ السلام کھانا کھائے فارغ ہوتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ اللہ اتمنہ ساری تاریخیں رب کی ہیں جس نے ہمیں کھلالا اور کھانے کے بعد حدم کرنے کی مشین بھی اندر فٹ کر دی ہے اللہ اکبر و سکانا ساری تاریخیں رکھی ہیں جس نے ہمیں کھلانا و کفانا اور ساری حساری ہم ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار چیزیں دے کر کے دینیاتھ بنا دیا ہمارے لیے کافی ہے اور نمبر چار وہ آوانا ساری تعریفیں رب کی ہیں جس نے ہمیں سونے بیٹھنے آرام کرنے کا مکان عطا کیا ہے یہ رب کا شکر ادا کرتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی رہ سراف نے رحصاف رمایا رب کے فضل و کرم کا ہر وقت اعتراف کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نبی علیہ رہ سوراف شام رحصاف رمایا مشاکر اے لوگوں کھا کر کے پی کر کے پہن کر کے سو کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا ویسے ہی اج و ثواب کا مستحق ہوتا ہے جیسے دن بھر گرمی کے موسم میں روزہ رکھ کر کے استعار کرنے والا مستحق ہو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے رب کا احسان آہ آہ اور اللہ رب کے فضر و کرم کا تذکرہ کرے اور احسان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ماں باپ کے بعد سب سے بڑا فضر و کرم ہمارے اوپر ماں باپ کا ہوتا اللہ کے بعد والدین کا ہے اس لیے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے کہ اپنے والدین کا احسان بھی یاد رکھے ان کا بھی فضل اور ان کے بھی کنم اور احسانات کو کبھی بلائے نہیں ہمیشہ اس کا تذکرہ کیا کریں نبی علیہ شراب کا میرے ساتھ رما بنعمت بین شکرن ات اللہ تعالیٰ کے انعامات کا لوگوں کے سامنے ذکر کرنا یہ بھی بہت بڑا شکر ہے آپ اپنے باپ کا اپنی ماں کی لوگوں کے سامنے تعریف کریں میرے باپ نے ہمارے ساتھ اتنا احسان کیا میری ماں نے کرے کہ اتنے احسانات ہیں یہ لوگوں کے سامنے اپنے عمل سے تو ادا ہی کریں اور لوگوں کے سامنے اپنے والدین اور تذکرہ کر دینا اور ان کی تعریف کرنا اور ان کے ذکر خیر کرنا اللہ کا بھی یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یار اللہ شکر اللہ کے دینا یہ آپ بتائیں سب سے بہترین سب سے بہترین نیکی کیا ہے اللہ کر سب سے بہترین عمل ہے اصلاة الوقت اول وقت نماز پہلینا یہ سب سے بہترین نیکی ہے سب سے افضل عمل ہے سم مازا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اول وقت نماز پہلینا سب سے بہترین نیکی ہے تو ذرا بتائیں اس کے بعد سب سے بڑا عمل کیا ہے عارف و در الوالدین فرض نماز کو اول وقت پڑھ لینے کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا عمل سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی خدمت کر لے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے اللہ اکثر نہ حضرت ابو حریرا پکڑ کر کے جا رہے ہیں سامنے سے ایک شخص دو آدمی آ رہے ہیں ایک ذرا ادھیر عمر کا ہے اور دوسرا بالکل نوجوان اور دونوں ایک ساتھ چلے آ رہے ہیں بالکل ساتھ ساتھ بازو ہی جیسے دوست چلے آتے ہیں حضرت ابو حرا کے قریب بھی تو ان دونوں نے سلام کیا سلام کا جواب دیا حضرت ابو نے اس نوجوان سے پوچھا کہا تھا یہ تمہارے بابو میں چلنے والا کون ہے کہا دا ابھی یہ میرے باپ ہیں حضرت ابو حرا نے کہا سو سب افسوس وہ باپ تھا تو تم باپ کے ساتھ چلتے ہوئے باپ اگب نہیں کر رہے ہو پھر اس نے کہ پریشان فرمایا سنو باپ کی فرما برداری اس وقت تک مکمل نہیں باپ کے ساتھ احسان و سروخ اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کس تین چیزوں کا خیال نہ رکھ لے نمبر ایک لا تنگ سے اماما اپنے باپ کے آگے آگے نہیں چلنا ساتھ میں نہیں چلنا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے باپ کے پیچھے پیچھے چلو نمبر دو وہ لا تک اور کبھی تمہارا باپ کہیں گئے کسی مجلس میں تو جب تک باپ بیٹھنا اس باپ سے پہلے نہ بیٹھنا یہ باپ کے آداب میں سے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے حضرت وہاں دیکھا ایک نوجوان ہے اور ایک باپ ہے بوڑھا ہے دونوں باپ جیسے ہیاروق اللہ ابن عمر نے پوچھا یہ دونوں کون ہے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں پھر جی بیٹے کو نصیحت کیا کہا یہ بیٹے یاد رکھنا واللہی ہی صحابی کا کرور جو حدیث مرفو کا مرتبہ رکھتا ہے کہتے ہیں واللہی لو الام تا اے نوجوان سن لے بڑا خوش نتیب ہے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ موجود ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں لو لہ الطن <الْقَنَام> اگر تم اپنے باپ کے لیے اپنے ماں کے لیے گفتگو کرو تو تھوڑا ادب کے دائرے میں کرو بلا تقل ماف <اُفْر> اسے ڈاک کر کے اویل انداز میں اپنے باپ باپ سے بات نہیں کرنا لو علن تلکنام <الْقَنَام> اگر اپنی ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں تو نرمی اختیار کر لے نر لہجا استعمال کر نمبر دو واطر اپنے ماں باپ کو اپنی استعمت بھر اچھے سے اچھا اگر تر کھلانے کا کھلاتا رہا تو اللہ کے کسم لتا دو تو ضرور بغیر حساب کتاب کے جی جنت میں داخل ہوگا بسرتے کی بسرتے کی بس تن کبائر اپنے آپ کو میرے بھائیوں اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر ماں باپ کا ہوا کرتا ہے رسول کا ہے اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ان کا بھی ہوتا ہے کہ جس ملک میں آپ ہو وہاں کے حکام وہاں کے نوجوان وہاں کے مجاہدین جن کی کوششوں سے ہم اب امان میں ہیں آپ ہر قسم کی سہولت اور آسانی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے بھی فضلوں کو ان کے بھی احسانات کو انہوں نے جو آپ کے لیے وطن کے لیے قربانیاں دے کر کے ام و امان کو برقرار رکھا ہے اس کا بھی اس فضل کرم کا بھی احسان ماننا اور اس کا تذکرہ کرنا اس پر ان کے ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حق میں دعائیں کرنا یہ بھی شکر گزاری ہے اگر ہم شکر نہ کرے تو یہ بھی ہوگی جو اللہ تعالیٰ گرفت ہے اللہ تعالیٰ اور مقام و کو پہچاننے کے وقفہ کراب رشتے داروں کا بھی لحاظ رکھنا ان کے انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی خالہ ہوگی آپ کا ماموں ہوگا آپ کا چچا ہوگا آپ کی پھوپیاں ہوگی آپ کے پتا نہیں اور کون کون سے رشتے دار پچپنے سے لے کر کے آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ تنہوں نے آپ کے ساتھ حسان کیا ہوگا کم سے کم اتنا تو ضرور کیا ہوگا تو چند مہینے کہا ہوگا تو گود میں لے کر کے پیار ضرور کیا ہوگا محبت کا اظہار ضرور کیا ہوگا تیری ولادت پر خوشی کا اظہار ضرور کیا ہوگا تیرے ماں باپ کو مبارکبادی ضرور دی ہوگی اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں میں رشتے ناتوں کو بھلا دینا اور ان کے احسانات اور ان کے سزل کو نظر انداز کر دینا یہ بدترین خصرت ہے رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا وہ تیرا رپور با اے اللہ کے بے اے میرے بندے برابر داروں کا برابر حق ادا کر ان کے ساتھ احسان کر بھلائی کر اور اصل میں مال میں رزق میں عمر میں برکت کا سبب بنا کرتی ہے اللہ تعالی ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے توفیق نصیب فرمائے پھر اس کے بعد میرے بھائیوں پڑوسی ہیں آ مسلمان ہیں اور بہت بڑا اونچا مقام و مرتبہ حضر جس کا احسان ہم مانے وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے بڑا اللہ تعالی کے نئے بندوں میں علماء ہیں علما اور تھا. ان کا بھی احترام ان کا سبر و کنم پتا نہیں ایک عالم کے دس در... و تدریج سے اس کے تعلیم سے اس کے بعد نصیحت سے اس کے کوششوں سے آپ کو کتنا دینی فائدہ پہنچتا ہے اللہ ہی جانتا ہے اسی لیے کبھی ان کے بھی احسانات کو نظر انداز نہ کیا جائے کبھی کوئی چھوٹی سی غلطی ہو کوئی لفظ ہو اور اس کو تھوکا کر کے ساری احسانات ان کی دینی خدمات کو نظر انداز کر کے صرف اسی ایک گلتی کو لے کر کے آپ اور بیان کریں اور لوگوں سے ان کا اعتماد اٹھا دیں یہ بڑی بدترین حسرت ہے اسلام میں اس کی کتان اجازت نہیں اور ہمارے صحابہ ہمارے تابعین ہمارے اسماع علماء کی کس قدر عزت کیا کرتے تو اللہ اکبر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک مت اور بن ثابت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں تھے امیر المومنین عمر ابن الخطاب کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا کیوں فرائض وراثت کے مسائل میں سب سے بڑا عالم اللہ تعالیٰ زید بن ثابت کو بنایا تھا حضرت عبداللہ بن حضرت عمر فاروق اپنی ضرورت اپنا مسئلہ پوچھنے کے لیے فوراً گئے زید بن ثابت کے ہاں زید بن ثابت کا دروازہ خطختانا دروازہ کُلہ تو پتہ چلا کہ امیر المومنین اللہ جس عمر سے گئے روز کس طرح درتا اور ترتا در ہو جس عمر کے روگ سے مدینے کے گلیوں سے شیطان تھک جاتا ہو وہ آج وہی عمر امیر المومنی زید بن ثابت کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں زید بن ثابت کے سر میں درد تھا اپنی بادی سے سر کے مالش کروا رہے تھے جیسے سنا بڑی تہذیب گھبرا کر اٹھے امیر المومنین آج ہمارے دروازے پر عمر فاروق نے کہا خبردار وہی بیٹھے رہنا جس حالت میں اسی حالت میں اٹھنا نہیں اب عمر فاروق کا یہ حکم زید بن ثابت کیسے ٹھکرا سکتے ہیں لے کے رہے کھڑے کھڑے مسئلہ پوچھا جواب دیا زید بن ثابت نے جب واپس آنے لگے تو زید بن ساب کے بیٹھے کہا امیر المومن کیا آپ نے گزب کیا؟, کیا آپ نے گزب کیا آخر ایسا کیوں نہیں کیا کہ کسی کو بھیجے ہوتے میں خود آ جاتا آپ کے پاس آپ میرے پاس کیوں آئے حضرت عمر فاروق نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو کام میرا ہے اور زحمت تو تم کو ہم دیں یہ عمر فاروق اور ماں کا مقام عمر تباہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالہ ایک مرتبہ آئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ملاقات ہوئی بیٹھے دیر تک بیٹھے رہے جب جانے لگے زید بن ثابت جیسے گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے اٹھے حضرت عبداللہ بن عباس دوڑے ہوئے آئے اور گھوڑے کی رکاب صحیح کر کے ان کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے رکھا اور الوداع کیا سارے لوگ ارے عبداللہ آپ آلے رسول ہیں رسول کے چچا دھائی آپ ایک آم آدمی کی عزت کرتے ہو کہاں میں نے آم آدمی کی عزت نہیں کی فضل جو ہے اہل فضل ہی پہچانتے ہیں اصل میں یہ عالم ہے اور فرائض کا سب سے بڑا یہ عالم ہے اس لیے میں اس کے علم کی وجہ سے میں نے عزت کیا ہے اللہ حضرت ہارو رشید رحمت, رحمت, رحمت اللہ علیہ ایک مسمہ بغداد کے اندر دعوت دیا بہت بڑی دعوت کی گئی سارے لوگ آئے کھائے پیئے اور ہاتھ دھلنے کی جگہ بتا دی گئی وہاں چوال رکھ دیا گیا ہے وہاں صابن رکھ دیا ہے کھائے اور جا کر کے اپنا ہاتھ دھل کر کے اپنے گھر جائیں ایک عالم دین تھے جن کا نام ہے, ہے محمد بن حاجن. ابو ابین اللہ تعالی نے ان نابینا لیکن کہا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا میں اس اندھے عالم سے بڑا حدیث کا یاد رکھنے والا کوئی نہیں تھا سب سے زیادہ جس نے رکھی ہو یہ محمد بن خاطر ابو معاویہ رحمت اللہ تھے جب یہ اٹھے کھانا تو کھا لیا اور کھانے کے بعد اٹھے اور کہا بھائی کوئی ہی اب کے گھر جائیں ہاتھ دھلنے کے لیے جانا ہے راستے میں راستہ سے معلوم ہونا چاہیے ہاتھ پکڑنے والا چاہیے ایک شخص آیا ہے بلکہ امیر مو, المومن ہار الرشید آئے سب کو ہٹایا سب لوگ ہٹ جاؤ اور فورا ہاتھ پکڑا اور لے جا کر کے ہاتھ دھلایا صابن سے ہاتھ دھلایا دھلنے کے بعد ہاتھ تولیہ دیا اس کو سانپ کیے پھر لا کر کے کرسی پر بیٹھایا اپنی کرسی پر بیٹھایا اور پھر بیٹھانے کے بعد پوچھتے ہیں من سلا ادئی کا ابو معاویہ اب ماویہ محمد میں تم تمہارا ہاتھ کس نے دھلایا کہا اب تم میرے بعد اللہ،, اللہ کے بندے میں سے کسی نے میرا ہاتھ دھلایا اللہ تعالیٰ جزائر کر دے سارے ہزاروں کھیلو ہزاروں لوگ دعوت کھانے والے تماشا دیکھ رہے ہیں ہارو رشید نہیں کہتا میں ہارو رشید ہوں وہ پوچھتا من کا سلایات تیرے ہاتھ کو کس نے دھلا لیا محمد بن کہتے ہیں اب تم میرے باد اللہ اللہ تعالیٰ کے دائیں خیر دے ہم تو نابینا ہے کسی اللہ کے بندے نے میرا ہاتھ دھلا دیا اللہ ہی تعالیٰ اس کا اس کو اجر دے پھر ہارون رشید کہتا ہے انا امیر المین ہارون رشید معلوم ہے تمہارا ہاتھ ہم نے اپنے غلام سے نہیں دھلوایا ہم نے کسی مہمان سے نہیں دھلوایا اپنے کسی نوکر کسی ویک نہیں میں نے تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے دھلایا صابن میں نے پکڑایا ہاتھ پکڑ کر کے ہاتھ دھلنے کے لیے بیسن تک میں لے کر کے گیا تو میں نے دیا کرسی پر میں نے بٹھایا اور یہ بھی سن لے جب تم کھا رہے تھے تو بوٹیاں نا نکال کر کے میں ہی ڈال رہا تھا ساری پبلک آ جی. فی ہارو رشید کہتا سن لو اعال علم کا ہم نے اس لیے سارے لوگوں کو ترق کر کے ہم نے تیری خدمت اپنے ہاتھوں سے اس لیے کیا کہ تیرے پاس علم ہے اور تیرے علم کی عزت کرنے نے ہمیں مجبور کیا ہے میرے بھائیوں انما کا مقام مرتبہ پھر اس کے بعد ہمیشہ اپنے دوست کا احباب کا ہر ایک کے مقام و مرتبے کو اللہ نے جیسے جس کو رکھا ہے اس کے مکان وا و آج ہمارے گھروں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے نبی رہی نے کیا فرمایا تھا ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو بڑا غصہ آ گیا بہت تل ملا تھی بڑے غصے میں کیوں غصے میں کسی نے آواز لگائی لواز لگانے والی حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی اللہ رسول حضرت عائشہ خدیجہ ہاں کی سہیلی آئی ہے آپ اٹھے بڑی تیزی کے ساتھ دروازہ کھولنے کے لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ عجیب آتا ہے ہاں عجیب چیز ہے ہم جیسی خوبصورت نوجوان خوب کاری بیوی پا جانے کے بعد ابھی بھی اس بوہی کو نہیں آپ پھولے اللہ حضر ابھی تک اس بوڑھی کو نہیں بھولے جس کی آنکھیں اندر چلی گئی تھی جبڑے گھس گئے تھے اور ہستی سب دیں تھے اور تلوے تک اس کا نظر آتا تھا آپ اس بوڑھی کو ابھی تک ہمیں پہنچانے کے بعد ہی نہیں بھولے نبی رہی سوا تو سنا یہ بھائی آپ کی دیوی کے احسانات کیا ہیں بہوؤں کے احسانات کیا ہیں بیٹو کے احسانات کیا ہیں بھائیوں کے احسانات کیا ہیں اور نے کیا آپ کے ساتھ کیا ہے ہماری بھی ذمے داری تاکہ ان کا دل خوش رہے کبھی ایسا نہ ہو میں نے اتنا احسان کیا لیکن میرا سوہر کبھی ہماری تاریخ بھی نہیں کرتا نبی علیہ رات واحب نے فرمایا یہاں آئے سطح ایسا خبردار آئسا مجھے میری خدیجہ کے متعلق ملامت نہیں کرنا معلوم ہے میں کیسے خدیجہ کو بھلا سکتا ہوں خدیجہ نے میرے ساتھ کیا ہے بتاؤ نمبر ایک سدنی آمرت بھی نہ کا پرناس اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہم نے جب ایمان کی دعوت دی تو ساری دنیا نے کفر کیا میری خدیجہ نے ہماری ہم پر ایمان لائی نمبر دو وہ سچا نہ ہین جب لوگوں نے مجھے سنایا تو میری خدیجہ نے میری تصدیق کی نمبر تین وہاں لا ہر منی جب پورے مکے کے لوگوں نے مال سے ہمارا بائی کھاد کر رکھا تھا کسی کی دکان سے سامان نہیں لے سکتا تھا کسی کی یہاں سے کھانا نہیں لے سکتا تھا کسی کی ہاں سے اناج ہاں ہاں آنا گندا نہیں لے سکتا تھا کسی سے بات نہیں کر سکتا تھا جب سارے دنیا نے ہمارا بائی کاٹ کیا تو خدیجہ نے اپنی دولت ہمارے قدموں پر لا دا کے ڈال دیا نمبر چار آئسہ خدیجہ کے بارے میں آئٹہ میری مجھے ملامت نہیں کرنا میری خدیجہ وہ ہے کہ جب خدیجہ میری وہ ہے کیا جب سارے لوگوں نے سارے لوگوں نے شادیاں کی اللہ تعالیٰ نے کسی بیوی سے بچہ نہ دیا جو بچیے ملے ہیں وہ بھی ہماری خدیجہ سے ہم کو ملے ہوں گے اس سے پتہ چل گیا تھی, ہمیشہ آپس کے الفت محمد کو برقرار رکھنے کے لیے بدگانی پیدا نہ ہو ایک دوسرے گھریلو زندگی میں بھی ایک دوسرے سے ایسا تذکرہ کرنا چاہیے عورتیں اپنے مرد کی تعریف کریں احسانات کو نہ بھولیں اور مرد جو ہے اپنی بیویوں کے احسانات نہیں باپ اپنی اولاد کے احسانات کو نہیں اور اولاد اپنے والدین کے احسانات کو نہیں ہر ایک کے احسانات کو ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی الفت محبت ساری ہماری باقی رہ نبی عرض صاحب ساری زندگی کہتے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کے بار اور جس کی صحبت جس کے وقت نے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا جس کے احسان کا بدلہ بھائی نہیں دے سکتا ہمارا کے کا وہ ابو بکر صدیق ہے کے احسانات کا تذکرہ کرنا خدیجہ کے احسانات کا تذکرہ کرنا حضرت کرنا یہ آپ اپنے دوسرے کے احسانات کا کولاد دلا کر, کر کے احساس دلاتا کہ واقعی تمہارے ہمارے اوپر احسان ہے یہ بہت خیر و برکت کی چیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک بنائے صالح بنائے مہب بنائے متب سنت بنائے الہٰ ہم کس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رہی سدلا شیخ خلیفہ اور ان کے آواز انساج ہیں اللہ تعالیٰ ہر بھلا مصیبت سے ان کو محبوب رکھے ان سے قوم کا, امت کا ملت کا فائدے مند کام لے لے اور جس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حب دہ اللہ خصوصاً اللہ تعالیٰ ہر بھلا ہر مصیبت سے محبوب رکھ لے ہر پریشانیوں سے اللہ بچا لے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مرضی کے کاموں میں استعمال کرنا کام لے جیسے کا ملت کا قوم اور وطن کا فائدہ ہو ہر ایسے کام سے اللہ تعالی ان کے ہاتھوں کو روک لیں جس میں امت کا ملت کا قوم اور وطن کا نقصان اور خسارہ ہو لال میر ہم جس دنیا میں جہاں بھی مسلم ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو ہم نو امان کا دعوارہ بنا دیں دنیا میں جہاں بھی مسلمان اقلیت ہیں اللہ ان کے جان ان کے مال ان کی عزت ان کے آبرو کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللهم فرل للمؤمنین والمسلمین عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یا امر بالعدل والهسان وإيتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر والبغي یهدکم لعلم تذقون ودكرر الله يذق خم ود أاه ستي بلك راذكر الله تعالى أكبر